بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نویر رب ربشر علی صدری بحل العتملسانی جبکو قو کولی تیس اپریل دو ہزار سترہ آج کا جو یہ آج کا نہیں انتیس کا کل کا تو اس کی اس میں ایک نیوز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پینتالیسویں صدر ہیں فورٹی فائیو تو کل ان کا وائٹ ہاؤس میں سو دن ہوا پورا سو دن پورا ہونے پر انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا یہ بہت سی نگیٹو باتیں ان, ان کا ایک سینٹنس نقل کیا ہے اٹ واز دیٹ آئی تھاٹ آئی تھاٹ اٹ ولڈ بی ایزیئر آئی تھاٹ میں داخلے سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ وائٹ ہاؤس ان کے لیے خاموں کی دنیا ہوگی لیکن جب وہ اس میں داخل ہوئے ایز اے پریزنٹ تمہارے وہاں کہ وہ کچھ اور ہے مثلاً ہر وقت وہ ٹائٹ سیکورٹی میں رہنا پڑتا ہے ان کو ہر وقت ٹائٹ سیکورٹی میں ان کا کو کوئی فری چوائس نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اٹ از لائک لونگ ان کوکون کوکون آپ جانتے ہیں چھوٹا سا کھول ہوتا ہے جس میں ریشم کا کیڑا ہوتا ہے کوکون تو ایک, ایک بند چھوڑے سی بند دنیا میں مجھے رہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ میں خود سے کار کو ڈرائیو کرنا مجھے بہت پسند ہے لیکن اب میں خود کار نہیں ڈرائیو کر سکتا وغیرہ تو اس پر سوچتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے سارے انسانوں کی بات ہے سارے انسان ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں پیسہ کمانا بڑا گھر بنانا بڑی پوزیشن کوئی بڑی بات لیکن جب وہ پا لیتے ہیں اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز وہ نہیں جو انہوں نے چاہا تھا تو وہی ہے کہ آئی تھاٹ اٹ وڈ بی ای ای میں سوچتا ہوں کہ صحیح اس کو ریفریز کیا جائے ان کے ملک کو تو یہ ہوگا لائک پیراڈائز فارمنگ میں سوچتا تھا کہ یہ جنرت میں داخل جیسا ہوگا آئی تھاٹ ایٹ وڈ بی لائک انٹرین ٹو پیراڈائز لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس طرح کے واقعات بہت ہیں بہت زیادہ ہیں جن لوگوں نے کوئی بڑا ٹارگیٹ کیا اور کو پا لیا جیسے امریکہ ہی میں بل گیٹ ہے انہوں نے دولت کروانا چاہا اور امریکہ کے سب سے بڑے دولت مند بن گئے وہ ریچسٹ مین آف Amerika. لیکن جو دور کما انہوں نے تو مالو مالو مالو تو کچھ بھی نہیں دور تو کچھ بھی نہیں تو ہر ایک کا یہ جملہ ہے گوا آخری پہ تھاٹ اٹ وڈ بی لائک پیرا سوامی بٹ اٹ واج ناٹ آئی تھاٹ اٹ وڈ بی لائک پر ڈائز تو اس پر میں نے سوچا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو میں نے سوچ پایا کہ جو گارڈ کا جو کسی برانڈ ہے گارڈ کے کسی پران کے مطابق وہ ہے نہیں جو چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو گارڈ کے کشن پلان کے مطابق موجود دنیا کی وہ حیثیت ہے نہیں جو چاہتے ہیں لوگ گارڈ کے کشمیر پلان کے مطابق موجود دنیا صرف تجربے کے لیے ہے پانی کے لیے نہیں ہے یعنی اٹ از فار ایکسپیرینس ناٹ فار فائنڈنگ فار ایکسپیرئنس اور ناٹ فار فائنڈنگ ایکسپیرئنس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر رمحہ ہمیں نئے نئے آبدرویشن ہوتے ہیں نئے نئے باتیں سامنے آتی ہیں تو اس سے ہمیں ایک تجربہ لینا ہے ایک شوق لینا ہے مثلاً آپ ٹیلیسکوپ سے اسٹڈی کرتے ہیں گلیکسی کی یا سولر سسٹم کی تو آپ کے بہت ہی وسیع دنیا دکھائی پڑتی ہے دیٹ از ایکسپیرئنس یعنی اس سے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کا نات کا کریئٹر کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا جتنی اتنی بڑی دنیا بنائی یعنی گاڈ کا گریٹنیس جو ہے اس کو دریافت کرنا یہ مقصد ہے کیونکہ آپ چند سال کے اندر مر جاتے ہیں ایکٹیو یس انسان کے دنیا بہت سے بہت ستر سال ہے ایکٹیو یس اس ستر سال میں شروع کے زمانے ختم کر دیے تو بہت سے بہت انسان کے پاس پچاس سال ہے پچاس سال بس تو پچاس سال میں آدمی کو صرف ایکسپیرئنس مل سکتا فائنڈی نہیں مل سکتی یعنی پچاس سال میں انسان جنت نہیں بنا سکتا وہ صرف یہ جان سکتا ہے کہ اس دنیا میں جنت بننے والی ہے نہیں یہ دنیا جو ہم پیدا ہوتے ہیں یہ جنت کے لیے پیراڈائز ہے نہیں یہ جان سکتے بس اسی ڈسکوری تک پہنچ سکتے ہیں پچاس سال میں تو جب یہ دریافت ہوتی ہے آپ کو تو آپ کی زندگی کا نج بدلنا بدل جائے گا یعنی گارڈ اور روٹیڈ لائف بن جائے گی آپ کی جب آپ دیکھیں گے گلیکسی کو تو خدا گلوری آپ دیکھیں گے جب دیکھیں گے آپ سولر سسٹم کو تو آپ کو گارڈ کی وزٹم دکھائی دے گی جب آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو سمندروں کو تو آپ کو خدا کی بیسویں دکھائی دے گی آپ جب دیکھیں گے ہاؤں کو بارش کو تو آپ ڈسکور کریں گے کہ خدا کتنا مہربان ہے انسان کے اوپر پھر جو آپ جانیں گے کہ ہم ہمارے پاس دنیا میں بہت لمیٹڈ ٹائم ہے ہم انجوائے کرنے سکتے پچاس سال میں کوئی کیا انجوائے کرے گا تو پھر آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں صرف جنت والا بننا ہے خود جنت نہیں تعمیر کرنا یعنی دنیا جو ہے یہاں پر تعمیر شخصیت ممکن ہے تعمیر جنت نہیں بہت ہی زیادہ مائنڈ باگنگ کی ہے کہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے وہ جنت کی تعمیر کے لیے نہیں ہے وہ شخصیت کی تعمیر کے لیے ایسی شخصیت ایسی پرسنالٹی جو اگلے زندگی کے اگلے مرحلے میں جس کو سلیکٹ کیا جائے سلیکٹ جنتر کرنے کے لیے الائے کا مانبین و صدیقین و شودائے و صالحین کا حسن الفیقہ ایک دنیا بننے والی ہے حسن رفاقت کی دنیا بیس جہاں بہترین پڑوسی ہوں گے بہترین انسان ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جن کی ہائی تھنکنگ ہوگی ہائی کیریکٹر ہوگا ساری ہسٹری سے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا پوری ہسٹری سے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا جنہوں نے پروو کیا اس دنیا میں کہ ان ہائی تھنکنگ ہے ہائی کیریکٹر ہے ہائی لائف ہے وہ لوگ صرف لو میں جیتے ہیں ہیٹ میں نہیں پیس میں جیتے ہیں والس میں نہیں تو ایسے لوگوں کو چنا جائے گا یہ چنے ہوئے لوگوں کا ایک معاشرہ ہوگا ایک سوسائٹی ہوگی جس کو ہم پیراج کرتے ہیں بس یہ ڈسکوری مگر دنیا جو اسی ڈسکوری کی جگہ ہے پانی کی جگہ نہیں ہے پرزینٹ ورلڈ از ناٹ فار فائنڈنگ اٹ از فار ایکسپیرئنس اور فار ڈسکوری اس دنیا میں جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں جو بھی ہوں سارے میں ایک لیسن چھپا ہوتا ہے ہر واقع میں ایک لیسن ایک لیسن وہ لیسن بتاتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اسی کو میں ایکسپیرئنس کر رہا ہوں ایکسپیرئنس کے دوران جو آپ کو لیسن ملتے ہیں ان لیسن کو لے کر آپ اپنی زندگی کی تعمیر کریں اپنی شخصیت کو بنائیں جس کو قرآن کہا گیا مدقہ مدکا شخصیت تو جنت میں بسائے جانے کے قابل شخصیت پرسنالٹی کا بنانا یہی ہے گول تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھا تھا کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں داخلہ پائیں گے وہاں رہیں گے تو ان کے لیے وہ लाइक like पैराडाइज होगा देखिए कुछ नहीं वहां वो अपनी मर्जी से ड्राइव भी नहीं कर सकते उनकी दुनिया एक, एक कोकूम जैसी दुनिया है एक छोटा सा एयर कंडीशन प्रीजन एयर कंडीशन प्रीजन जैसी दुनिया है तो यह तो पैराडाइज नहीं ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ڈسکوری ہونی چاہیے یہ دنیا تھی ہی نہیں اس کے لیے کہ یہاں ان کو پائد ملے تھی ہی نہیں یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ دنیا کے جو تجربات ہیں ان سے وہ سیکھیں اپنی پرسالٹی ڈیولپمنٹ کریں اب آپ کو وہی شخصیت بنائیں جو پیراڈائز میں اٹرنل پیراڈائز میں جو اٹرنل پیراڈائز میں انٹری پائے اسی کو حدیث پہ کہا گیا ان الفاظ نے کہ ان دنیا خلقت ختم و ون خلقتم خل تم پیدا کیے گئے ہو دنیا پیدا کی گئی تمہارے لیے ہندت دنیا خلقت نہ وانتم خلقتم للآخرہ دنیا پیدا کی گی تمہارے لیے اور تم پیدا کیے گے آخرت کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے تو دنیا جو ہے کس طرح ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم اویئر کرنے کر نہیں پچاس سال ملتے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہاں پر تو کیا, کیا پایا ہم نے تو پایا سو ایکسپیرینس تو دنیا ہمارے لیے ہے اس سینس میں کہ یہ فائنڈنگ کے لیے نہیں ہے ایکسپیرئنس کے لیے اور اس پر اس پچاس سال کی مدت میں ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اس انداز میں کہ ہم کو دوسری دنیا میں اگلی دنیا میں اگلے برالح حیات میں جنت میں داخلہ ملے میں اپنی زندگی بہت سے واقعات یاد آتے ہیں اس طرح کے مث ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ اپنی بیوی بی کے ساتھ ایک فارم ہاؤس رہتے, رہتے تھے وہ ان کی بیوی بی. تو فارم ہاؤس میں ہر طرح کی لگژری موجود تھی ہر قسم کی لگژری دل کے دونوں سائڈ تھے کیونکہ فارم ہاؤس تو ان کے مل گیا بیٹا نہیں ملا بیٹا نہیں پیدا ہوا وہ دونوں تھے بس بیٹا نہیں تو کیا کہ فارم ہاؤس جو تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کو پائیداد بن جائے بلکہ اس لیے تھا کہ سب کچھ صرف پیر ہی ملے گا دنیا میں نہیں ریل خوشی صرف پائداد ہی ملے گی دنیا میں نہیں ایسے ایک بار میں ایک, ایک بڑے افسر کے گھر پر ایک دن رہا تو ان بڑے افسر کا جو بنگلہ تھا اس کے چارہ طرف بہت سارا سب لان دراختی سب تھے تو میں جب اس سے جاتا تھا تو بڑا اچھا تھا تو میں ڈنر کے وقت ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ یہ جو آپ کے بگلے کی چاروں طرف بہت ہی بیوٹیفل دنیا ہے تو آپ اس میں کتنا وقت گزارتے ہیں ان کا بالکل نہیں ہمیں ٹائم کہاں کہ اس وقت گزاریں ہر وقت کوئی فائل ہر وقت کوئی پرابلم ہر وقت کوئی ٹیلی فون ہر وقت کوئی مسئلہ تو ان کے اپنے ہی بنگلے میں بہت اچھی دنیا موجود تھی بہترین لان بہترین گارڈن بہترین یعنی گرینری لیکن ان کو موقع نہیں کہ اس میں انجوائے کرے وہ تو یہ بھی اسی لیے ہے سلحا نے فرمایا تھا کہ اللہ عمر عائشہ اللہ عائشہ لا کر کہ عش تو وہاں یہاں کہاں ہے مل جائے تب بھی ہم انجوائے کر سکتے دنیا میں اگر ہمیں مل جائے سب چیزیں تب بھی ہم انجوائے کر سکتے تو اس طرح نے فرمایا تھا اسی کو کہ اللہ اللہ عائشہ اللہ عائشہ یعنی عائش تو آخرت میں ہے دنیا میں کہاں ہے کہ یہ ساری کانات جو بنی ہے جس کو جو انسان ڈسکور کر رہا ہے مائکرو سے ٹیلیسکوپ سے اور مختلف طریقے سے وہ سب انسان کے لیے اس لیے کہ وہ معرفت کا ذریعہ بنے معرفت یعنی اس دنیا میں وہ اس خالق کو پہچانے اس دنیا میں وہ خالق کے کرشن پلان کو جانے وہ اس دنیا میں جانے کے خدا نے پاک کیوں بھیجا اس دنیا میں جانے کہ خدا نے جنت کیوں بنائی ان ساری چیزوں کی ڈسکوری اس کو ہوتی رہے اگر انسان یہ چاہے کہ اسی دنیا میں اس کو اپنا جو اپنا جو خاموں کی دنیا ہے وہ مل جائے تو کوئی ملنے والا نہیں ہر آدمی کے اندر خاموں کی دنیا بسی ہوئی ہے وہ دنیا اگر چاہے انسان کی ہی دنیا میں پالوں تو وہ بلی بلی کبھی اس دنیا میں صرف یہ ملے گا کہ آپ اپنی کو بنائیں اپنا تذکیہ کریں اپنے اندر ہائی تھنکنگ پیدا کریں اپنے, اپنے آپ کو اس اس حیثیت سے ڈیولپ کریں جو آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ کو جنت میں داخل کیا جائے کہ یہ دنیا لڑنے کے لیے ہے سیکھنے کے لیے جنت بنانے کے لیے نہیں ہے آپ جنت بنا بھی لیں تو بھی اسے ہی ملے گا آپ کو اس دنیا میں جنت ملنے والے نہیں بن بھی جائے تب بھی اس میں رہ نہیں سکتا ہوں تو پریزنٹ ورلڈ میں کسی انسان کے لیے جو سب سے بڑی ڈسکوری ہے وہ یہ ہے کہ پریزنٹ ورلڈ اپنے آپ میں رائج نہیں ہے پریزنٹ ورلڈ تو لرننگ کا مقام ہے سیکھنے کا مقام ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا مقام ہے تاکہ جب میں اگلے دنیا میں داخل ہوں تو وہاں پر فرشتے مجھے استقبال کریں اور وہاں پر مجھے جنرت میں داخلہ دیا جائے تو آدیش میں مختلف الفاظ میں اس بات کو ہوتا ہے کہ ایک تو وہی مشہور حدیث ہے کہ اللہ عائشہ اللہ عائشہ خرا کہ دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا سب کچھ مل جائے سارا سارا لگزری سارا کمفرٹ آپ کو مل جائے تو آخر میں آپ سے یہ جان, جان پائیں گے کہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے نہیں دنیا میں عیش انسان کے لیے ہے نہیں عیش تو صرف آخرت میں تو آخرت میں اپنے آپ کو یعنی اس بات کو اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ آخرت میں آپ پاجال کی مشر کریں میں آپ پیرڈائز کو بس نہ کریں کیونکہ دنیا میں ملنے والی ہے نہیں تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حقیقت کا پتہ ہوتا تو دنیا کے سامنے وہ بہت بڑی حقیقت کا اعلان کر سکتے تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اگر ان کو معلوم ہوتا ہوتا کہ کیشن پرا آپ گاٹ کیا ہے وہ ایک ایسی بات کہہ سکتے تھے ایک ایسی حقیقت کا اعلان کر سکتے تھے جس کی دنیا سب سے زیادہ ضرورت ضرور ہے ہر آدمی دور رہا ہے کہ اس دنیا میں وہ جنت کو پالے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کو لی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع تھا ایک کہنے کا کہ مجھے وائٹ ہاؤس میں انٹری ملی تب بھی مجھے پیدائز نہیں ملی تو دنیا والوں جان لو کہ پیدائز اس دنیا میں ملنے والی ہے ہی نہیں یہاں جو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو پیار پیار کرنا اپنے آپ کو جنت کے لیے ڈیزروگ کیلنڈر بنانا تو اس اپرچونیٹی کو پانے کوشش کرو اس اپرچنٹی کو اویل کرنے کی کوشش کرو یہ دنیا اپرچنٹی ہے اس کو ہمیں اویل کرنا ہے دنیا اپنے آپ میں پیراج نہیں ہے اس دنیا میں بدائے تو بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن جنت اس دنیا میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اگلے دور حیات میں ہم جنت سے محروم نہ رہیں جب ہم اگلے دورات میں پہنچے ہیں تو فرش فرشتے ہمیں آلنسالن کھانے کے لیے کھڑے ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ Okay, we'll be starting uh, with the question answer session. Uh, we request all online viewers to send their questions on info@cpslobal.org. People who are watching it on Facebook, please also mention a location when you post your comments and questions. मौलाना सवाल लेने से पहले कुछ कॉमेंट्स पढ़ना चाहेंगे आ, ये कॉमेंट भेजा है फराज खान साहब ने कलकत्ता से उन्होंने लिखा है वी नो वेरी वेल दैट वी हैव टू लीव दिस टेम्पररी वर्ल्ड सूनर और लेटर येट वी सीक पैराडाइज इन इट मिस शबाना अंसारी ने पाकिस्तान से लिखा है दिस लाइफ इज जस्ट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गॉड And making ourselves heavenly personality. We can get spiritual happiness here by loving God. Dr. Mohamed Vakar Alam sahab ne uh, USA se comment bheja hai. Unnohne likhha hai. You are the only one who has placed every visible and invisible thing in its place from world to heaven. And have given us the path to walk from this world towards Jannat. مولانا سوال لیتے ہیں یہ uh, سوال بھیجا ہے فواد صاحب نے مراد آباد سے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب مائی کوٹ ہاؤ کین وی میک آر ایکسپیرئنس لرننگ اویرئنٹیڈ وی آفن سی دیٹ پیپل ہو ہیو بیڈ ایکسپیرینس بیکم نیگیٹو سو ہاؤ کین وی بیکم پازیٹو اور ٹیک پازیٹو لیسنس فروم ڈیلی نگیٹو ایکسپیرئنس دیکھیے ساری لڑنی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ صرف ایک ہی ہے اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے بچانا اور یہ سب سے زیادہ آسان بات ہے کہ کی کیونکہ بائی برتھ ہر آدمی پازیٹو تھنک کری ہے فترا بائی برتھ ہر آدمی پوزیٹو تھنکر ہی ہے جب آپ نیگیٹو تھنکنگ میں جاتے ہیں تو آپ ڈیویٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز کریٹ ہی کرنا ہے صرف اسے بچانا ہے کہ آپ ڈیویٹ نہ کریں بہت سمجھتا ہوں کہ تو بہت آسان بات ہے اس سے آسانی بات کیا ہو سکتی ہے اپنے نیچر کو پرزرو رکھیں اپنے نیچر کو جس پر اللہ نے پیدا کیا آپ کو اس کو بچائیں تو آلریڈی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اسی کو بچانے کا معاملہ ہے تو ڈیویشن سے بچائیے اور سب کچھ آپ کو ملتا رہے گا مولانا اگلا سوال چینئی سے بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے انہوں نے لکھا ہے مولانا دنیا کی مادی تعبیر اور مانوی تعبیر میں فرق کیسے کریں اور اس کے مطابق ہمارا کیا رول ممکن ہے اس کو واضح کریں دیکھیے دنیا کی صحیح تعبیر وہ ہے جو آخرت ہو اور دنیا کی غلط تعمیر وہ ہے جو دنیا اور مثلاً آپ اگر یہ نشانہ بنائیں کہ دنیا میں مسلم امپاورمنٹ آپ کا نشانہ ہے دنیا میں حکومت کام کرنا آپ کا نشانہ ہے دنیا میں جسٹس کام کرنا آپ کا نشانہ ہے یہ سب دنیا نشانے ہیں لیکن اگر آپ کا نشانہ آخرت ہو تو وہ صحیح صحیح نشان ہے دنیا سے جو چیز لینا ہے آپ کو وہ خود دنیا نہیں ہے دنیا سے لینا ہے آخرت یہ تو بہت وعدہ ہے قرآن حدیث میں کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو لینا یہ موومنٹ کا نشان نہیں ہے بلکہ موومنٹ کا نشان یہ ہے کہ دنیا سے وہ اخرت کو لے بہت کلیئر ہے ڈاکٹر محمد اقبال پردھان نے دلی سے سوال بھیجا ہے مولانا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ موسٹ آف دا ہیومن بیگس آر ان سرچ آف پرفیکٹ پارٹنر ان دس ولڈ اینڈ دس از اے پروون فیکٹ بولانا مائی کوینی پاسبلٹی ٹو سرچ اے پرفیکٹ پارٹنر ان دس لمٹ ولڈ دیکھیے پرفیکٹ پارٹنر ملتا نہیں آپ کو بنانا پڑتا ہے وہ بنانے کی چیز ہے ملنے کی چیز ہے نہیں کیونکہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ ہر عورت ہر مرد الگ الگ ساخت میں بنائے گئے ہیں ہر برد مسٹر ڈفرینٹ ہے ہر عورت مس ڈفرنٹ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ تو آپ کو ایک امپرفیکٹ کو پرفیکٹ بنانا ہے آپ کو آپ کو خود ہی یہ کام کرنا ہے میں جو لوگ پرفیکٹ پارٹنر کو گول بناتے ہیں وہ پلان کسی پرانڈ کے خلاف چلتے ہیں جب کسی پران افغان جو ہے اس کے اندر کسی کو ایسا بنا ہی نہیں گیا ہے تو آپ پائیں کہاں آپ اپنے بہیویئر سے اس کو اپنے اپنے لیے فیوریبل فیوری بنائے فیوری وہی ہے آپ کو پرفیکٹ پارٹنر اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی کو میں نہ لیں بلکہ میں لیں اپنے پارٹنر کو باتوں کو اگر آپ نیگیٹو سینس میں لیں تمہارے بغیر تو پرفیکٹ نہیں تھا لیکن اس کے باتوں کو پازیٹیو سینس میں لیں آپ ڈسکور کریں گے یہ تو بالکل تھا اسی آرٹ کو جاننے کی بات ہے جی انہوں نے اگلا سوال بھیجا ہے دلی سے مس نگما سکی نے لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ فائنز ہز لائف ان دا وائٹ لائک اے اور ویری لمٹنگ بٹ یوژلی ایوری ون فیلز در لائف ان دس ولڈ از ویری واسٹ So they try to get everything right here, right now. How can we convince people that there is another world where they will find the vast world for which we have to prepare ourselves? Manana Sahib, what is your guidance to all of us on this? Look, right here, right now, the formula is the formula. The formula is the formula. پانی سے پریا نہیں کرتا پانی کے بعد ہوتا ہے کہ رائٹ ہیئر رائٹ نو کا فارمولا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے جسے ایک صاحب نے لو میرج کی اپنی پسند کی شادی کی انہوں نے دونوں پڑھ لکھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے سے پہلے اثر لگتا کہ ہم ہا اڑ ہو رہے ہیں ہمارا جہاز ہوا اڑ رہا ہے لیکن برش کے بعد معلوم ہوا کہ کریش ہو گیا تو پانی سے پہلے آدمی جانتا ہے کہ رائٹ یا رائٹ نہ نا یہ جو, جو لوگ بولتے ہیں ایسا وہ پانی سے پہلے بولتے ہیں پانی کے بعد کچھ نہیں ملتا اسی لیے لکھتے ہیں پینے لکھتے ہیں اور طرح طرح کے ایسی کام کرنے لگتے ہیں جس میں ہم کو بھلائیں بات بھلا تجربہ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا یاقوب امری نے بھیجا ہے دلی سے انہوں نے لکھا ہے مولانا موجودہ زندگی جنت کی تعمیر کے لیے نہیں بلکہ جنتی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہے دس از اے تھرنگ میسج فار جزاک اللہ ہو خیر الم مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے آ, نئی دلی سے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب کریشن پلان آف گاڈ کو سمجھنے کے باوجود کیوں ہم خود اس سے گافل ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے بیٹر فیوچر کی تمنا کرنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہے لیکن انسان بائی برت پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے بائی برت لیکن اس بات کو خوش سے جاننا پڑتا ہے کہ پیراڈائز یہاں نہیں ملے گی وہ وہاں ملے گی نیچر نے آپ کو بنا دیا پیراسی کر یہ تو خود نیچر کے دیا ہوا ہے پیراڈائز سیکر بنتا ہے آدمی نیچر سے لیکن پیراڈائز اس دنیا میں نہیں ہے آفرت میں ہے یہ آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے اسی ڈسکوری میں جو فیل ہو جائے وہ فیل ہے جو اس کو ڈسکور کر لیں وہ پاس ہے انہوں اگلا سوال بھیجا ہے محمد عادل چودھری صاحب نے دلّی سے انہوں نے لکھا ہے سیونٹی تھری فرقوں کے متعلق جو حدیث ہے جس میں سیونٹی ٹو فرقوں کو جہنم ہی کہا گیا ہے اور ایک ہی فرقہ جنت والا بتایا گیا ہے اب اس سی فرقہ جنت والا کون سا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے اس کے بارے میں بتائیں اس کو جاننے کے لیے آپ میری کتاب پڑھیے دین شرف پڑھ اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو یو ایس اے سے مجھے مجھے مس فرحانہ انساری نے سوال بھیجا ہے آپ سے پوچھا دس ولڈ از اے ہاؤ شوڈ بی ریٹ ٹو ہیپینے بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں بس ایسی زندگی جیتے رہتے ہیں اپنی جو فیکلٹی ہے تھنکنگ والی اس کو کام نہیں لاتے ہر چیز کو سوچنا پڑتا ہے ہر ایکسپیرئنس ہر ایونٹ کو سوچنا پڑتا ہے تب آدمی جان پاتا ہے کہ رائٹ right تھنکنگ کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشمہ ہے بہ رہا ہے تو ایک ہوتا ہے چشمہ چشمہ کہ وہ جہاں ڈھال ہے وہ تو بات چلے گئے بڑے انسان کا معاملہ چشمہ جیسا نہیں ہے انسان خود سوچتا ہے کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں راستے کا نشر فراد اس کے رخ کو طے کرتا آدمی عقل طے کرتی ہے تو کو ضروری ہے کہ وہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرے وہ جانے کہ مجھے کدھر جانا ہے ڈائرشن, در ہونا چاہیے؟ تو رائٹ تھنکنگ کے ڈیولپ کرنا یہ ہر جسان کا پہلا کام ہے پرانا اگلا سوال علی صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے انہوں, نے بھیجا, ہے, انہوں نے بھیجا ہے سوال مولانا صاحب my is that, Muslims donate blood to non -Muslims? because non-Muslims are kafir یا اللہ یہ بالکل غلط سوچ ہی کافر وہ انسان ہے وہ انسان ہے یہ اتنی غلط سوچ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر پیدا ہونے والا انسان انسان ہے بس بالکل غلط سوچے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جی مولانا جو بلڈ ڈونیشن کو لے کے سوال ہے تو کیا بلڈ ڈونیشن دینا چاہیے کیا وہ جائز ہے بالکل اس میں جائز نازائز کا سوال ہی نہیں اس طرح کی چیزوں میں جائید ناز نہیں ہوتا یہ جی. تو پکا مسئلہ ہے یہ باقاعدہ اس میں جائز نازائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کا بلڈ وہ ہے جو دوسرے کو دے سکیں آپ تو دیجیے بس کوئی جائز, جائز کا سوال نہیں میڈیکل ٹیسٹ کی بات ہے سو وی ول اینڈ سنڈے